دیت ایک زمان ہے اور جہاد فریضہ ہے اور فریضے کی ادائیگی پر زمان واجب نہیں ہوا کرتی جہاد فی سبیل اللہ تمام عبادات میں ایک ایسا عمل ہے جسے کرنے والے ہمیشہ ملامتوں اور اعتراضات کا شکار رہتے ہیں اور حقیقی مجاہدین بھی وہی لوگ ہیں جو ان ملامتوں کی پرواہ نہیں کرتے فی سبیل اللہ ولا لومت لائم ان ملامتوں اور اعتراضات کا سلسلہ رکنے والا نہیں کیونکہ خداوند قدوس نے جہاد کو فرض قرار دیتے ہوئے فرما دیا تھا کہ جہاد یعنی قتال انسانی طبیعت کو ناگوار ہے قطب عرئی کم القی طال و اسلام تلوار سے پھیلا یا اخلاق سے جیسے اعتراضات اقدامی جہاد اور دفاعی جہاد فرض عین اور فرض کفایا جیسے مباحث کا سلسلہ اس وقت شروع کر دیا جاتا ہے جبکہ عزتیں لٹ رہی ہوتی ہیں مال و جان محفوظ نہیں ہوتے مسلمانوں کے ملکوں کے ملک ہڑپ کیے جا رہے ہوتے ہیں صرف سجدے کی آزادی کو اسلام کی آزادی سمجھ لیا جاتا ہے ایسے حالات میں جب اسلام کے ایک عظیم رکن جہاد فی سبیل اللہ ہی کو دہشت گردی قرار دے کر مجاہدین کے ساتھ کافروں جیسا یا اس سے بھی بدتر سلوک کیا جا رہا ہو تو فدائی حملوں کو خودکشی قرار دیا جاتا ہو تو تعجب کی کوئی بات نہیں ہونی چاہیے آخر جو مجاہد شریعت کی بالادستی کے لیے اپنی زندگی وقف کر چکا ہو کیا خلاف شریعت اپنی جان دے سکتا ہے کیا عقل اس بات کو مان سکتی ہے خودکشی تو وہ شخص کرتا ہے جو حالات سے تنگ آ چکا ہو کاروبار میں نقصان پیار و عشق بازی میں نامرادی گھریلو پریشانی وغیرہ یہ وہ اسباب ہیں جو کم ہمت انسان کو خودکشی پر مجبور کر دیتی ہیں یہ خوبصورت نوجوان جو فدائی حملہ کرنے جا رہا ہے کیا حالات سے تنگی اور مایوسی کی کوئی علامت آپ اس کے چہرے پر دیکھ رہے ہیں دشمنان اسلام کہتے ہیں کہ یہ لوگ پیسوں کی خاطر یہ کاروائیاں کرتے ہیں کیا پیسے لے کر کوئی شخص یا اداکار اس منظر کو فلمانے کے لیے تیار ہوگا جب وہ خود ہی دنیا میں نہیں ہوگا تو پیسوں سے کیا کرنا ناظرین میں سے کوئی ڈالر کی ہزار بوریاں لے کر بھی اس کاروائی کے لیے تیار ہوگا ہرگز نہیں بعض دشمنان خدا کہتے ہیں کہ یہ نشے کی حالت میں اس طرح کی کارروائیاں کرتے ہیں کیا یہ فدائی نشے کی حالت میں ہے ہاں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے نشے میں یہ فدائی ڈوبا ہوا ہے جبی تو اپنی جان اللہ کی خاطر قربان کر رہا ہے اگر ان کا یہ اعتراض معقول ہوتا تو تقریباً بیس لاکھ ہیپی اور ہیروئنچی امریکہ میں موجود ہیں ان میں سے کسی نے ابھی تک اپنے دین کی خاطر فدائی حملہ کیوں نہیں کیا اور فدائی حملے میں قتل ہو جانا بھی کوئی ضروری نہیں ایسی مثالیں موجود ہیں جنہوں نے دو دو بار فدائی حملے کیے پہلی بار گاڑی اڑ گئی لیکن خود سلامت رہا اس لیے کہ موت و حیات اللہ کے ہاتھ میں ہے پھر دوسری بار فدائی حملہ کر کے جام شہادت نوش کیا لیکن یہ سوال پھر بھی برقرار ہے کہ آخر یہ فدائی اس طرح کا حملہ کرتا کیوں ہے امریکی مفکرین اور بال کی کھال نکالنے والے یورپی دانشوران اس مسئلے کو حل نہیں کر پائے لیکن نبی امی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے چودہ سو سال پہلے یہ مسئلہ حل فرما دیا ہے یہ فدائی ان وعدوں پر اتنا پختہ یقین رکھتا ہے کہ زندگی سے ہاتھ دو بیٹھنے کو بھی سعادت اور خوش نصیبی سمجھتا ہے آخرت کی ابدی زندگی جنت کی نعمتوں اور حور و غلمان کو یہ فدائی ان آنکھوں سے دیکھتا ہے جو دنیا پرست ظاہر بینوں کے پاس نہیں یہ کافروں کے نام نہاد دانشوران آئے روز میڈیا میں آ کر مختلف قسم کی باتیں کرتے ہیں لیکن مسئلہ سلجھنے کی بجائے الجھتا ہی جاتا ہے حالانکہ اس کا جواب بہت آسان ہے یہ فدائی عشق الہی میں ڈوبا اور حب رسول سے سرشار اللہ کی نعمتوں پر مکمل بھروسہ کرتے ہوئے اپنی جان راہ خدا میں قربان کر دیتا ہے وہ وعدہ کیا ہے جو فدائی کے پیش نظر ہوتا ہے, وہ اللہ کا وعدہ یہ ہے یقیناً اللہ تعالیٰ نے جنت کے بدلے میں ایمان والوں کی جان و مال خرید لی ہے وہ اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں قتل کرتے ہیں اور قتل کیے جاتے ہیں یہ اللہ کا سچا وعدہ ہے جو تورات، انجیل اور قرآن میں مذکور ہے اور کوئی ہے جو اللہ سے زیادہ اپنا وعدہ پورا کرنے والا ہو تو خوش رہو اس سودے پر جو تم نے اللہ جل جلالہ کے ساتھ کیا ہے اور یہی وہ بڑی کامیابی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وعدہ یہ ہے شہید کے لیے اللہ تعالی کے ہاں چھ خصوصی امتیازات ہیں خون کا پہلا قطرہ گرتے ہی اس کے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں شہید کو جنت میں اس کا ٹھکانہ دکھا دیا جاتا ہے عذاب قبر اور روز قیامت کی ہولناک دہشت سے وہ محفوظ ہوگا شہید کے سر پر عزت کا تاج رکھا جائے گا جس کا ایک یاقوت بھی دنیا وما سے بہتر ہے بڑی بڑی آنکھوں والی بہتر حوروں سے اس کی شادی کرائی جائے گی ستر رشتہ داروں کے حق میں شہید کی سفارش قبول کی جائے گی علامہ قرطبی رحمہ اللہ نے اپنی تفسیر میں جلد نمبر چار صفحہ نمبر دو سو چھیتر میں ایک عجیب روایت نقل کی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ شہیدوں کو پانچ ایسی نعمتیں عطا کی گئی ہیں جو کسی اور کو نہیں دی گئی حتیٰ کہ پیغمبروں کو بھی نہیں دی گئی تمام انبیاء کی روح ملک موت نکالتے ہیں حتیٰ کے میری روح بھی ملک موت ہی نکالے گا لیکن شہیدوں کی روحیں اللہ تعالی اپنی خاص قدرت کے ذریعے نکالتے ہیں جیسے وہ چاہے فرشتوں کو حوالے نہیں کرتے تمام پیغمبروں کو موت کے بعد غسل دیا گیا مجھے بھی غسل دیا جائے گا لیکن شہید کو غسل نہیں دیا جاتا تمام پیغمبروں کو کفن دیا گیا مجھے بھی کفن دیا جائے گا لیکن شہید کو کفن نہیں دیا جاتا بلکہ جن کپڑوں میں شہید ہوا ہو انہی کپڑوں میں دفن کیا جاتا ہے جتنے بھی پیغمبر گزرے ہیں ان سب کو مردہ کہنے کی اجازت ہے لیکن شہید کو مردہ کہنے کی اجازت نہیں تمام امبیا کرام قیامت کے روز شفاعت کریں گے میں بھی شفاعت کروں گا لیکن شہید ہر وقت اور ہر روز شفاعت کر سکے گا یہی وہ وعدے ہیں جن پر فدائی ایمان رکھتا ہے اور اسی یقین کو سامنے رکھتے ہوئے اس چند روزہ پانی زندگی کی نعمتوں کا سودا ہمیشہ ہمیشہ کی نعمتوں والی زندگی سے کر لیتا ہے پھر اللہ تعالی شہید کو مردہ کہنے سے روک دیتے ہیں ولا تک سبھی للہ اموات بل احوال تشور حتیٰ کہ دل و دماغ پر بھی پابندی لگا دیتے ہیں کہ وہ شہید کو مردہ تصور تک مت کریں وَلَا تَحْفَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمُوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ اے مسلمانوں ان وعدوں پر ایمان لانا اور آخرت کی جزا و سزا والی زندگی پر یقین رکھنا ہم سب کا عقیدہ ہے لیکن اس عقیدے کی خاطر جان دینے والے بہت ہی کم ہیں اور دشمنانِ خدا یہ بھی الزام لگاتے ہیں فدائی حملے پاگل کرتے ہیں پوری دنیا میں ہزاروں پاگل خانوں میں لاکھوں پاگل موجود ہیں کوئی ایک مثال تو پیش کیجئے جب فدائی حملے کرنے والے ہوشیار دینی دنیاوی اور علمی اعتبار سے ممتاز ہوتے ہیں اور بعض کہتے ہیں کہ یہ غربت سے تنگ آ کر خود کشی کرتے ہیں فلسطین میں ایک ایسے شخص نے فدائی حملہ کیا جس کے ہوٹلوں کی تعداد چالیس تھی فدائی حملہ قتل نفس نہیں فدائی نفس ہے خودکشی نہیں کفرکشی ہے فدائی حملے کے جواز کے بارے میں جامعہ العلوم الاسلامیہ اور دارالاقتاح والارشاد کراچی کے مفتی حضرات نے متفقہ طور پر تاریخی فتویٰ جاری کرتے ہوئے فرمایا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 اور دنیاویوم و عموم میں ڈوبا ہوا شخص ہوتا ہے وہ اپنی جان کو اللہ کے حکم کے خلاف استعمال کرتا ہے جبکہ بمبار حملہ آور مجاہد کا ہدف اللہ تعالیٰ کے سب سے افضل ترین حکم جہاد پر عمل کر کے کفار کے پرخچے اڑانا اور ان پر اسلام کی دھاک بٹھانا مسلمانوں کو جرت دلانا اور جہاد و شہادت کے حیرت انگیز فضائل حاصل کر کے اپنے رب کے ہاں سرخرو ہو کر حاضر ہونا ہے دارالفتاح ارشاد کے فتوے میں بہت سے دلائل کی روشنی میں مجاہدین کو مشورہ دیا گیا ہے کہ اب جب کے مسلمانوں کو نیست تو نابود کرنے کے لیے مشرق و مغرب کے کفار اور ان کے ایجنٹ متحد ہو چکے ہیں اسلام کو صفحے ہستی سے مٹانے پر منصوبہ ساز کفر کے سردار ایمت القفر خود کو ہر طرح سے محفوظ سمجھتے ہوئے ظلم و زیادتی اور انصافی اور تمام ہدے پھلانگ چکے ہیں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 زمانۂ خیر القرون میں اس کے بعد بھی اس سے ملتے جلتے سرفروشانہ حملوں کی مثالیں موجود ہیں فتوے میں قرآن و حدیث صحابۂ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے آثار خیر القرون کے سرفروش مجاہدین کے حالات اور کتب فقہ کے دلائل سے